Yeah uh -huh. اب المسلیم اما بادم اللہ صورتیں ہی جاری ہیں اور اولی مکی دور ہی میں ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں اس صورت کے آغاز میں قیامت کا برپا ہونا اور اس دن مجرمین کا حال اور اس وقت کی ہال ناخیاں کیا ہوں گی اس کا بیان نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم آداب واقع ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہو کر رہنے والا ہے اکثر مفسرین کی رائے کسی مشرق سردار نے اور یہ ذکر سوریہ انفال آیت 33 میں بھی آیا تھا یہ نظر بن حارث جیسے لوگ تھے اللہ اگر یہ حق جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ برساتے آسمان سے تو ایک رائے کی جو عداب عداب مانگتے تھے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کیا لن کا دافیہ کافروں کے تعلق سے اس کو کوئی دفع کرنے والا دور کرنے والا نہیں من اللہ دل معارج درجات کے مالک اللہ کی طرف سے وہ آداب نازل ہوگا یہ پیغمبر کا کام نہیں عذاب دینا اللہ کے اختیار میں تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50000 سنه اس کی طرف روح الامین جبریل امین اور فرشت ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50000 برس کے برابر ہے۔ دو جگہ قران نے کہا 1000 برس یا قران نے کہا 50000 برس اس کے مختلف جوابات اہل علم نے دیے ایک جواب یہ تم کیا جلدی مچا رہے ہو دس پندرہ بیس برس کی جلدی یہ تم کیا جلدی مچا رہے ہو اللہ کی مضبوط پلاننگ تو بہت مح... بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے کوئی اس کی تدبیریں ہزار برس میں مکمل ہو رہی کچھ اس کی تدابیر پچاس ہزار برس میں مکمل ہوں گی یہ تم شارٹ سائٹڈ ہو کر کیا جل بازی کرتے ہو ایک جواب یہ دیا گیا اور ایک مراد وہ حدیث شریف میں پھر ہے وہ اپنی جگہ تفسیم ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہوگا اللہ اکبر لیکن مومن کے لیے کتنا ہوگا ایک نماز ادا کرنے میں وقت لگا اتنا گزار دے گا اللہ تعالیٰ اور کفار کے لیے سخت ہوگا آگے بیان بھی آئے گا فرسبی خوبصورت صبر کیجئے ان کی جل بازی پر آپ تاثر نہ لیجئے آپ اپنا کام کیے جائیے ان نہ بے عیدا بے اسے دور دیکھ رہے ہیں نا کریما اور ہم اسے قریب دیکھ رہے کسی قیامت کو بہت قریب ہے اس قیامت کے برپا ہونے کے وقی کی مناظر جس ان آسمان پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا کبھی وہ سرخ چمڑے والے الفاظ بھی آئے سورہ رحمان میں متکون جبال پہاڑ دھنگی ہوئی معاف کیجئے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے ہاتھ میں لوگ پھوک مار وہ اون اڑ جائے نا پہاڑ اڑتے پھریں گے ولا یس سر حمیم حمیم اور کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا یو بس سرو نہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے دیکھ رہے ہوں گے نہیں پوچھیں گے کیوں نیکی نہ مانگ لے زلیل نہ ہونے پڑے تو نے مجھے مروا دی وہ مکالمے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کوئی گہرا دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے اور سنی سخبیا مجرمین کے تعلق سے یو المجرمون لو یف من انداب یوم بھی بنی مجرم اس دن تمنا کرے گا کہ فریے میں دے دے ادا سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو صاحب اخی اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو وہ فسی نتی لطیت اور اپنے کمبے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا تھا وہ منفی جمی ان اور زمین میں جو کچھ سب کچھ کو دینا چاہے گا فدیے میں فن میون پہ چاہے گا اس کو نجات مل جائے کل ہرگز نہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بھائی ہاں ایمان والے تقوا والے اللہ رحم فرمائے گا ان شاء اللہ پڑھ چکے سوریہ ذکر پائے سڑسٹھ میں سورج تور آئے نمبر اکیس میں یہ ہوا کی مجرمین کے بارے میں لے لو مجھ سے میرا بیٹا پھینک دو اس کو جہنم میں لے لو بیوی پھینک دو جہانم میں لے لو میرے بھائی کو پھینک دو جہنم میں پورا خاندان پھینک دو جہانم میں مجھے بچا لو یہ ہے نفس نفسی کا معاملہ ہرگز نہیں انہا لوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے خال کو ادھیڑ دینے والی تدعو او من رو اللہ وہ اسے بلا دی جس نے پیٹ پھیری اور پھیر لیا وہ جمع اور مال جمع کیا اور اس کو روک کر رکھا یہ دنیا پرس اللہ کو ادھیڑنے والی مگر ہم نے یہ بھی پڑھا سورسا آیت نمبر چھپن میں ایک مرتبہ کھال جلے گی تو بار بار کھال دی جائیں گی امن انسان اخلیق ہلو بے شک انسان بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا ہے یہ کمزوری ہے انسان میں ادامت سعر و جزو آ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور ادامت سعخیر من آسائش پہنچتی ہے خوشحالی آتی ہے تو بخیل یعنی کنجوس بن جاتا ہے یہ ہے تو صحیح کمزوری مگر یہ کنٹرول ایبل ہے فرمایا ان لل سوائے نمازیوں کے نمازی جو ایمان والے صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں مومن کو نعمت ملتی شکر کرے گا بندوں پر بھی خرچ کرے گا مخلوق خدا پر بھی اللہ کی نعمت کو خرچ کرے گا اور مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا چیخے گا چلائے گا نہیں المسلین یہ کنٹرول ایبل ہیں کمزوریاں اسی میں میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے اب اللہ کے نیک بندوں کی صفات اور ان صفات کا مطالعہ ہم نے سورون کے شروع میں بھی کیا تھا وہ مقام بھی اور یہ مقام بھی اب جو آیات ہیں آیت نمبر تک یہ منتخب نصاب میں شامل ہیں الل المسلین سوائے نمازیوں کے اللہ امون جو ہمیشہ اپنی نمازوں پر پابند رہتے ہیں ہمیشہ چاند رات کو بھی ان جی عید کے دنوں اور راتوں میں بھی اور اگلے گیارہ مہینے جب تک زندگی ہمیشہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کی پابندی کی توفیق دے فی الزین حق و معلوم اور رو کہ جن کے مالوں میں معلوم متعین حق ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی زریات میں طے شدہ ہے یہ نہیں بچے گا تو اللہ کی راہ میں دیں گے کی دا چینج والی بات نہیں نہیں آیا ہاتھ میں مال اللہ کے راہ میں آئی سیلری ہاتھ میں اللہ کے راہ میں پہلے سے طے کہ اتنا لازمن جانا ہے نسا علی مانگنے والے کے لیے والمحروم محروم اور محروم کے لیے مانگنے والا وہ جو خود پہنچ بھی جائے گا مانگنے کو محروم کون ہے کچھ ضروریات کچھ پوری ہو رہی ہیں مگر تمام پوری نہیں ہو رہی یا کسی مشکل میں آگے حادثے کا شکار ہو گیا عام طور پر وہ مانگنے والا نہیں مگر ضرورت مند ہے تو محروم اس کو کہا گیا الدین اور وہ جو بدلے کے دن کو سچ مانتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں آخرت کے طلبگار آخرت کے یقین رکھنے والے من عذاب ربی مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب اور غیر امون بے شک ان کے رب کے عذاب ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے نڈر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے هم لی اللہ حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ او ماہکتین سوائے ان کی بیویاں یا ان کی کنیزیں جن کے بارے میں ان پر کوئی وہ کنیزیں جو ان کی ملکیت میں آئیں اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں فی الوقت تو نکاح کا پاکیزا بندن اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے بھی اور شرب و حیا کی حفاظت کے لیے بھی تفصیل میں آئی تھی بتغ الف العادون پھر جو اس کی سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں یعنی نکاح کے پاکیزہ بندن کو چھوڑ کر اور طریقے وہ گناہ کی بات ہے وہ حرام کی طرف لے جانے والی باتیں و لوی و امانات مراع اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں مومن کے بارے میں حضور فرماتے علیہ السلام دو اہم صفات ہیں یہ لا ایمان علیم اللہ امانت لہو یہ حضور علیہ السلام اکثر خود بعد میں حدیث شریف پیش کرتے بحقی شریف میں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا بہت تفصیلات پہلے بیان ہو چکی یہ ایمان والوں کی بنیادی صفات و لوی نحم امانات اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے اہد کی حفاظت کرنے ہیں ودین شاد مق امول اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں وہ النوین اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انہیں جن مکرم یہی ہیں جو باغات میں, انہی جنت کے باغات میں مکرم اور معزز ہوں گے ہمیں ہم انہی لوگوں میں شامل فرما فمال کفر و محترین تو ان کافروں کو کیا ہوا اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں انل یمینی انی شمال دائیں اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر یعنی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں امر شہر کو یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیا جائے گا خالی تمنا پر ان کو جنت ملے گی کل ہرگز نہیں انا خلق نہ بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں فلاں بے رب المشرقی اننا لقادرون رون بس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں اللہ فرما رہا ہے ان لقادرون لقاد کے بے شک ہم قادر ہیں یہ آ مشرقوں اور مغربوں کا رب اس کا سادہ سا ایک جواب یہ ہے سادہ سی تشریح یہ ہے کہ جیسے سورج کا ہر دن نکلنے کا وقت بدلتا ہے اور غروب کا بھی اسی طرح جس ایک خطے زمین پر وہ جس داویے سے جس مقام سے نکلتا ہے وہ مقام بھی روزانہ بدلتا ہے تو بہت سارے مشرق ہو جائیں گے اور غروب کے اعتبار سے بہت سارے مغرب ہو جائیں گے اور وہ جو ادرحمان میں آتا ہے مشرقین اور مغربین تو ایک سردی کے اعتبار سے مشرق و مغرب اور ایک گرمی کے اعتبار سے انتہائی مشرق و مغرب یہ اس کی تعبیر کی گئی ہے اور عام یہ کہ مشرق سے نکلتا ہے سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ عام سی بات ہے اور بہت سارے بہت سارے مشرق اور اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے سورج ایک تھوڑا ہی ہے ہم تو اسی کو دیکھ کے پریشان ہیں جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ون پوائنٹ تھری ملین ٹائمز اللہ اکبر اور کتنی گیلیکسیز ان کے کتنے سولر سسٹم کتنے سورج تو کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کتنی مشرق کتنی مغرب سب کا ان سے اور ہم عادث کیے جانے والے نہیں کیا ان کو مٹا کر کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں فضا انہیں چھوڑ دیں یہ اپنی بےحدگیوں میں پڑے رہے اور کودے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جام ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت یوم جس دن وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے اپنی حاضری کے موقع پر پہنچیں گے هم هم ان کی ہوں گی ان پر دل نہ چھا رہی ہوگی یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے نو کا نتالہ شروع کر رہے ہیں مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے اور سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے نو علیہ السلام نے جو ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی کس کس انداز سے قوم کو سمجھایا دعوت دی, پکارا بلایا اس کا بیان بھی اور قوم کی کیا روش رہی اس کا ذکر بھی اور بالآخر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور و قوم کے بارے میں فیصلے کی التجا کی دکھے دل سے اس پکار کا بھی ذکر سورہ نوح میں آیا چاہتا ہے ان نا اور نوہن علاقوں کی بے شک ہم نے نوح علیہ اسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان قوموں کام کہ اپنی قوم کو اس سے ڈرائیے کہ ان پر دردناک بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں انی عبد اللہ و تقوی تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یا مسما اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گنہ اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گنا اور وقت مقرر تک تمہیں محلت دے گا تاکہ تم سنبھلنا چاہو تو سنبھل جاؤ الى اور وقت مقررہ تک وہ تمہیں مہلت دے گا یعنی موت کا معاملہ یا پھر اگا انجر اللہ جل بے شک جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹلے گا نہیں لم تم تعلمون کاش کے تم جانتے اب کس کس طرح انہوں نے پکارا ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے مختلف آسپیکٹ اور گوشے رب انی دعوت قومی لئی لو بنارا انہوں نے از کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا فلم یزید ہوم دو آ تو میرے اس بلانے نے ان میں سوا کسی کا اضافہ نہ کیا جب بھی میں نے بلایا تاکہ اے اللہ تین بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں یعنی سننے کو تیار نہ ہوئے وسطبرست اخبارا اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا تم میں داؤ تم جی ہارا پھر بے شک میں نے بلند آواز سے بلا بلایا تم میں اندمر تو لہوم اس میں بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا مجموعہ میں جا جا کر ان کے پاس جا جا کر اکیلے اکیلے پاس جا جا کر سمجھایا یہ ہے جو داستان کا بیان ساڑھے نو سو سا برس پر جو محیط ہے فکول تست بس میں نے کہا ان سے کہ تم اپنے رف سے بخشش مانگو ان نہوں غفارا بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے یہاں نوٹ کیجئے گا استغفار کی دنیاوی برکات کا بڑا پیارا بیان آ رہا ہے ان کان غفارا بخشش مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے درارا اللہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا وی امدید کم بھی اموال اور بے اموالی و بنیل اللہ تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا وہ اجالم جناتیوں اجالم انہارا اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہرے بنا دے گا اور جاری کر دے گا یہ استغفار کی دنیا بھی براکات اللہ بارش بھی دے گا مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا باغات بھی دے گا نہرے بھی دے گا آ, حضرت حسن برسی رحمت اللہ علیہ مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس مختری مشکلات دے کر آئے اولاد کے لیے دعا کر دیجیے کہا جی استغفار کرو بارش نہیں ہو رہی کہا جی استغفار کرو کسی نے کہا ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتانے کا قرآن پڑھو اللہ بارش بھی دے گا مال بھی دے گا بیٹے بھی دے گا باغات بھی دے گا نہرے بھی دے گا سیدنا عمر کا دور تھا بارش نہیں ہوئی کسی لوگوں نے کہا جی دعا کیجیے اوکا کر دیں دعا تشریف لائے میدان میں استغفار کر کے چلے گئے کب کہ استغفار کہاں دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ تعالی بارش برسائے گا اور کچھ ہی دیر کے بعد بارش برس گئی اللہ اکبر یہ استغفار آخر میں تو ہی ہیں برکتیں اور سب سے کر وہی ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالی برکتیں دیتا ہے مالکم لا ترجون اللہ وقارہ اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا اعتقاد نہیں رکھتے یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے کوئی اپنے جھوٹے معبودوں کی جو ہے وہ عظمت کا قائل ہے اور سچے معبود کو بھلائے بیٹھا ہے کوئی دنیا کے مالداروں کے مال کی وجہ سے ان کی عزت کا قائل ہے خالق کائنات کو بھلا بیٹھا ہے اس جملے کو الگ سے بھی کبھی پڑھے آدمی ماں الملات ارجن علامہ مقررہ تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے بقار کا اعتقاد نہیں رکھتے یہ فلا ناراض نہ ہو جائے فلا ناراض نہ ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے کبھی فلا ناراض نہ ہو جائے میرے رشتے دار میرا دوست ناراض نہ ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا خوف کوئی اللہ کا وقار اس کا بھی تم رکھتے ہو اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نہیں اور اس نے اس اللہ نے ان میں اس ان میں چاند کو ایک نور بنایا اور اسے سورج کو چراغ کی مانند روشن بنا دیا واللہ امبداکوم من الارض نباتا اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزی کی طرح خوب نشونو ما دی تمہیں بھی مٹی سے بنایا اور کس طرح درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر پورا انسان تمہیں بنا ڈالا اللہ سبحانہ و تعالی نے ثم يعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا پھر وہ اللہ تمہیں اس میں لوٹائے گا یعنی زمین میں اور دوبارہ اس سے نے زمین سے تمہیں نکالے گا اللہ جربا بھی صافا اور اللہ تعالی نے تمہاری زمین کو فرش بنایا کو منہ سب فی جا جا تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں اب نو علیہ السلام کی قوم مانی تو نہیں اور ساڑھے نو سو برس کے بعد کیا دکھے دل کی پکار ہے ان کی اس کا بیان آئے گا انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی ہے جس کو اس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ دیا وہ مکرو مکرم اور انہوں نے بڑی بڑی چالے چلی وہ کالو لا تنا ہم ولاد وَلَا وَلَا <وَنَصْرًا> اور ان لوگوں نے کہا تم اپنے کو مت چھوڑنا, اور مت چھوڑنا وَدْ يَغُوثَ يَعُوقَ اور نصر کو یہ ان کے بڑے بڑے بت ہیں ویسے تو تفصیل یہ ہے کہ ماضی کے نیک ان کے لوگ تھے جب چلے گئے دنیا سے تو شیطان نے پٹی پڑائی بھائی اچھے لوگ تھے یاد تو کرو چلو جی ان کے تھوڑے مجسمے بنا لیے اگلی نسل نے آ کے تھوڑا سا جھکنا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد پوجا پارٹی شروع ہو گئی یہ بت پرسی نور علیہ السلام کی قوم میں دھندہ شروع ہوا یہ ان کے پانچ بڑے بتوں کے نام کہنے ان کو مت چھوڑنا وقت اول لو کثیر اور انہیں بہت سے کو گمراہ کیا ان بتوں نے یعنی یعنی ذریعہ بنے ولا تذبال اللہ ولا اور ظالموں کو اللہ گمراہی کی سفا کچھ اور اضافہ نہ دے یعنی اب یہ دکھے دل سے پکار ہے دنو علیہ السلام کے اللہ خسارہ ہی دے اور کچھ نہ دے ان کو نارا اپنی خطاؤں کے سبب وہ لوگ غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے اس آیت سے بھی علماء نے مفسرین نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے سور مومن میں بھی تھائے تمبر 46 میں صبح و شام آل فرون کو پیش کیا جاتا ہے آداب پر اور سب سے بڑا آداب آخرت میں الگ ہے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچائے برق کے عذاب سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے فلم یجید من اللہ مندون اللہ انصفارا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا ربر المن الفرین اور نو علیہ السلام نے اور بدکار اور اولاد کے سوا کچھ نہیں جنیں گے ان کی نسل بھی اگر پیدا ہوگی تو اللہ فاجر ہی پیدا ہوگی اللہ اکبر کا پہاڑ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے اب یہ دکھے کی ان کے پکار آ رہی ہے آخری آیت ہے بڑی پیاری دعا فیملی کے لئے دھر والوں کے لئے رب غفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو ولی من دخل بیت یا مؤمینہ اور وہ جو میرے گھر میں ایمان کی کیفیت کے ساتھ داخل ہوا اب یہ بڑی وسیع دعا ہے ورنہ اولاد کے لیے بھی دعا بیوی کے لیے بھی دعا بھائیوں کے لیے بھی دعا بہنوں کے لیے بھی دعا اور جو میرے گھر میں ایمان کی کیفر کے ساتھ مکمن مرد ممن عورتوں کو بخش دے ولازی دلیمین اللہ تبارا اور اے اللہ ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی اور شے کا اضافہ نہ دے اس کے بعد سورت جن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں بھی ایک جنات کا واقعہ ہے یعنی جنات کے واقعہ کا بیان اس طریقے پر ہے کہ جن کے بارے میں ایک رائے کہ مشرق جنات تھے اور سورت کے مدامین کو بھی پڑھیں گے تو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ ایمان لے آئے تھے ایک وہ جنات کا واقعہ سورہ احقاف کے آخر میں تھا اس کے بارے میں رائے تو وہی ہے وہ جنات علیہ السلام کے ماننے والے تھے اب نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے یہ مشرک تھے اب ایمان لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس میں جنات کا تذکرہ بھی ہے مشکی مکہ کا بیان بھی آئے گا جنات کا ذکر کر کے مشکی مکہ کو توحید اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے باقی جنات کا ٹاپک اپنی جگہ ایک بہت بڑا ٹاپک ایک اپنی جگہ موضوع بڑا موضوع ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنات اور انسان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا سورہ زاریات آئے تمبر چھپن میں ہم پڑھتے ہیں جیسے ہم مقلط یعنی ذمہ دار ہنستی ہیں جنات بھی ہیں انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں جنات میں بھی اچھے برے ہیں جنات میں پہلے رسول آتے رہے مگر اب رائے مفسرین کی یہ کہ جب انسانوں کو خلافت دی گئی تو انسانوں کے رسول ہی جنات کے لیے وہ متعین ہوا کرتے تھے جیسے نبی مکرم علیہ صلاح السلام نے جنات کو بھی تعلیم دی احادیث یہ بات صحیح طور پر بالکل واضح ہے اللہ کلام بھی کرتا ہے سورہ رحمان میں جنات انسان دونوں سے بےغمخ اللہ سلحان نے خطاب کیا اور دونوں کو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جننات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا فقالو اننا سمعنا قرآن عجامہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب بہت ہی امدہ قرآن سنا عربی میں عجیب عمدہ خوبصورت بیوڈیفل رماکبل کو کہا جاتا ہے یہاں بھی الہ رشدی ورہنمائی کرتا ہدایت کی طرف فآمن نبی پس ہم اس پر ایمان لے آئے یہ جننات قول جاری ہے ولا نشرف کا بھی ربینہ آشادہ اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگس کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے وہ اللہ ہوں تا جد و ربینا متخلا صاحبا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان برتر ہے اس سے نہیں بنائے کسی کو اپنی بیوی نہ اولاد وہ انا ہوں کا اللہ شتا اور یہ کہ میں سے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑھا چڑھا کر غلط باتیں کہتے تھے وہ ان غلّہ على اللہ قریبا <كَذِبًا> اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ کی شان میں کوئی جھوٹ بات تو نہیں کہیں گے یعنی جنات کو بھی پریشانی ہے کہ لوگوں نے کیسے غلط عقیدے گھڑ لیے اللہ کے بارے میں جھوٹ بول لے اللہ کے ساتھ جھوٹے معبود قرار دیے جا رہے عجیب بات كَانَ مِنَ الْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ اور ان کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پنا لیتے تھے اور انہوں نے جنات کے تکبر میں اور اضافہ کر ڈالا یہ بات پہلے بھی بیان میں آئی مشکین کا ایک معاملہ تھا جو سفر میں ہوتے کسی وادی میں پنا لیتے تو کہتے ہیں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں تو محسرین نے لکھا کہ وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا بے وقوف اس سے پناہ مانگ رہے ہیں جی تو یہ ہے جنات اور ہمارے بھی دھندے چلتے ہیں وہ محبوب آپ کے قدموں میں ہر تمنا پوری ہوگی موکل کے ذریعے سے ہوگی اس کے ذریعے سے ہوگی عقیدے کا ستی اناس ہو رہا ہے اعمال کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آخرت کو برباد کر رہے ہیں ان چکروں میں پڑھ کر یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جنات میں سے کچھ تھے انسانوں, انسانوں میں سے کچھ تھے جنات سے بنا لیتے تھے اور اس طرز عمل نے انسانوں کے جنات کے تکبر میں اضافہ کر ڈالا ان کما وَنُّ ونن تم اللہ با اللہ آشدہ اور ان لوگوں نے گمان کے جیسے اے لوگوں تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگی اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا جیسے عربی اسی طرح کی سوچ رکھتے تھے اب جن کہ شدید و شبہ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شوروں سے بھرا ہوا پایا وہ انا کنہ نق مقاعد علی اور یہ کہ ہم اس آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کے لئے کچھ بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن مل جائے فَمَيَسْتَمِعِ الْآَنَبْ يَجِدْ لَهُ شِحَابَرْ وَسَدَى پس اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لئے گھاٹ لگایا ہوا شولہ پاتا ہے تفسیلات پہلے آئی کچھ اچھتنے کی کوئی جنات میں سے کوشش کرتا تو وہ شہاب فاقب ستارے مارے جاتے انا لا ندری اشر ارید ابھی منفرد ابھی مربو شادہ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہے آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ فرمایا کیا مطلب رسول کا بھیجا جانا کوئی معمولی بات نہیں رسول کا بھیجا جانا ایک ڈسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کچھ مانیں گے کچھ انکار کریں گے تو انکار کرنے والوں کے لیے پھر عذاب کا معاملہ ماننے والوں کے لیے خیر کا معاملہ یہ ہے اہم مسئلہ تو جنات بھی اس کی فکر میں اب کہتے ہیں وا اننا مننا و اننا من و مننا دون ذلك اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں قمنا ترائق قد دادا ہم مختلف راہوں پر تھے و اننا ظلمنا ان لنعجز الله في الارض اور ہم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہم ہرگز اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے زمین میں بلم نو او جزہ اور نہ اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا سکیں گے یعنی کل اختیار اللہ سبحانہ و کا وہ انا علما سمے ان الدا آمنہ اور یہ کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے فلاح یا خوف و بخشوں والا رہا تو جو اپنے ربت ایمان لے آئے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا وہ مسلمان یعنی فرما بردار ہیں اور ہمیں ہم سے کچھ گنہگار ہیں فمن اسلم بس جو اسلام لے آیا فلاشا تو وہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کر لیا وہ ام القا ستون فقان الجہنما قبا اور رہے گنا گاہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اللہم اجرنا من النار یہ جنات کی تقریر یہاں پر آ کر ہو گئی مکمل اور اللہ مشیدی نے مکہ کو بھی سنا رہے لو تم انسان شرک میں پڑے ہو انکار کر رہے ہو یہ جنات سے سیکھو کہ جو توحید پر کاربن ہو گئے اور شرک انہوں نے چھوڑ دیا اب مشقین مکہ کے تعلق سے کلام آ رہا ہے وہ اللہ اور اگر وہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم ضرور انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے ہیں ایک رائے ہے کہ وہ قہد کا جو وہ وقت آیا تھا مکے والوں پر اس دور میں صورت کا نزول ہو, رہا نزول ہو رہا ہے اگر توحید پر آ جائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات مان لیں اللہ بارش بھی برسا دے گا لِنَفْتِنَهُمْ نہ فی تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائے ذکر عذابا سعادا اور جو اپنے رب کی یاد سے اراض کرے گا وہ, وہ اللہ اسے سب اداب میں داخل کرے گا وَأَنَّ لِلَّهِ فَلَا مَعَ آحَدًا اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی پر کار بند وہ اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو قریب تھا کہ یہ لوگ ہجوم بن کر آ جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بندے سے مران نبی اکرم علیہ السلام کہ آپ اللہ کی بندگی کے لئے کھڑے ہو تو یہ حجوم کی صورت میں آ کر آپ سے دست درازی کرنا چاہتے ہیں ابو لہب نے کئی مرتبہ اس طرح کی کوشش کی حضور اللہ اکبر حالت سجدہ میں تھے اور اقبر بن نبی معید نے آگے اونٹ کی جو ہے وہ گندی اوجڑی پوری حضور کے جس میں اثر پر ڈالے عبد المن مسود کہتے میں کمزور تھا میں رو رہا تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا فاطمت زہرا نے آ کر یہ گندگی ساری حضور کی صاف کی ہے یہ سارا کچھ حضور کو بیت، حضور پر بیتا ہے اور کل ذکر آ چکا کہ اللہ نے ہونے دیا ہے اس لیے تاکہ امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ بڑے مشکل حالات دین پر عمل کرے تو کیسے کریں یہ ہے جو حضور کے خلاف ان کی درازی کا تذکرہ ہوا قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان نما ادربی ملا کو بھی ملا کو بے شک میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہ ادعو پکارنا یہ دعا کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور عبادت کرنے کے مفہوم میں کل امی لا امل کل اکم در ولاشید اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے بے شک میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا نہ کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا کل امنی جی رنی من اللہ احدن اے نبی علی صلاۃسلا فرما دیجیے بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ سے کوئی بھی ود اجی دن دونیں ملتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا اللہ بالغ من اللہ تھی مگر یہ کہ اللہ کا حکم اور پیغام کا پہنچا دینا مجھے بھی پناہ ملیں گی اللہ کے ہاں سے کس بات پر میں اس کی عطا کردہ ذمہ داری کو پورا کروں اس کا حکم اس کا پیغام پہنچا دوں یہ کروں تو مجھے اللہ کی پناہ ملے گی اب ہمیں سمجھنا چاہیے تو حضور سے کہلوائے گا علیہ السلام یہ امت اپنی بحالی چاہتی ہے اروج اگر چاہتی ہے تو اس کو امت والا کام کرنا ہوگا جو شروع دن سے ہم پڑھتے آئے ہیں امت وسط بنایا دین کی گواہی کے لیے خیر امت بنایا نیکی کا حکم دینے بدی سے روکنے کے لیے اب امام الانبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم دین کو تھامیں گے کیونکہ ختم نبوت کے بعد یہ پیغام پہنچانا ہمارے کاندوں پر ہے تو اس امت کو بحالی ملے گی اس کے منصب اور وقار اور عزت اور مقام کے اعتبار سے مم آص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خوادین فیحا ابدا اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لئے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ادارا یہاں تک جب وہ دیکھیں گے وہ جو نے وعدہ دیا جاتا ہے تو ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے یہ مشکین مکہ کو بڑا ظام اور گھمنڈ تھا ہماری مجلس سے بڑی ہمارے نوکر چا کر ہمارے غلام بہت اللہ فرمار ہے ان قریب ان کو پتہ چلے گا کہ کون کمزور ہے قل ان ادری اقریب ما تعدون ام يجعل له ربی امدا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ آیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرے رب کوئی یا اس کے لیے میرے رب مدت مقرر فرمائے گا وہ عذاب کا معاملہ وہ بالآخر فیصلہ وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوگا اپنے وقت پر عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احد وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلاع نہیں کرتا ہاں اللہ من طبا مر رسول سوائے اس کی کہ جس کو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے فَإنَّهُ يَسْلُكُ من بَيْنِ وَمِن خَلْفِهِ تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ یعنی فرشتوں کو چلا دیتا ہے مقرر کر دیتا ہے غیب کی خبریں کو پیغمبر ہمیں پہنچا دیا اللہ کے حکم سے جو ہم نہیں جانتے اس کی اطلاع اللہ نے پیغمبروں کے ذریعہ میں کچھ عطا فرما دی اور اسی پر ہمارا ایمان اللہ مین بل سے ہمارے ایمان کا معاملہ شروع ہوتا ہے وہ اللہ نے پیغمبر نمبروں کے ذریعے عطا کیے البتہ وہ جو اللہ عطا فرماتا رہا اس کے آگے پیچھے فرشتوں کو بھیجتا رہا یعنی وہی کی حفاظت کا معاملہ لیا تا تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان سالات رب یقیناً انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغام وا احاتا بما لديهم اور اللہ تعالی نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے وہ احصا کل شیء عددا اور ہر شے کو گنتی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شمار کر کے رکھا ہے کوئی بات ظاہر کی باطن کی قول کی عمل کی نیت کی ارادے کی کانشس لیول کی سب لیول کی آسمان کی بلندی میں زمین کی تہ میں پہاڑ کی چٹان میں وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اس کے بعد صورت المزمل مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی دس آیات میں اللہ تعالی کے قرب کے حوالے سے بہت اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں اور اس کی ابتدائی آیات ہیں کم و بیش دس آیات ان کے بارے میں ایک رہ ہے کہ یہ اولین وہی ہے کم وبش تیسرے نمبر پر اس کا نزول ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ و وسلم پر حضور کی ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری اس کا بیان بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق قوت کیسے ملے گی وہ قیام اللیل نماز تحجد کا ذکر کیا گیا ہے پھر یہ کہ جو نا ہے ان کا تذکرہ بھی ہے اور ایک دلچسپ بات آئے گی اس کا جو دوسرا جو ایک ہی طویل آیت ہے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی اس میں کچھ ہدایات وہ ہیں جو مدنی دور میں عطا ہوئی ان پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ائی المزمل اے کپڑوں میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رائے ہے آرا اور بھی پس منظر کیا ہے جب پہلی وہی کا نزول ہوا نبی مکرم علیہ السلام کو کچھ کیفیت سے محسوس ہوئی امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ اما خدیجہ کچھ اڑا دو سے مفہوم مجھے کچھ اڑا دو اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ کہتا یا ائل المزمل یا ائیو حل مدت اللہ کا کل التفاق کلام رسول جو ہوا جاری زبان رسول سے اللہ نے پسند فرما کر اسی انداز سے کلام فرما دیا یا ایو المزمل یا ائوہل مدثر یا ائو المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم قم مل اللہ کلیلہ رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا یعنی عام حالات میں پوری رات نہیں کم نصف ہوں ابین قسم ہوں رات کا نصف حصہ یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں نصف سے کم ون تھرڈ ہو جائے گا ایک تہائی اور اس سے کچھ زیادہ کر لیں نصف یعنی آدھے سے زیادہ کیا ہوگا دو تہائی یہ ذکر آخری آیت میں بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ ترتیلا اور ترتی سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے یہ مطلوب رات کی نماز میں قیام اللیل میں تلاوت کی جائے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کیا ہے ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ حضور نے دیکھا علی السلام کیا دیکھا وہ صحابی تلاوت کرتے روتے ہیں تلاوت کرتے ہیں روتے تلاوت کرتے روتے اثر لے رہے تھے اثر لے رہے تھے حضور نے فرمایا یہ ترتیل ہے اللہ مجھے بھی یہ ذوق اور آپ کو بھی یہ شوق عطا فرمائے کچھ ہم سمجھنے والے بھی ہوں تو انشاءاللہ لطف اور آئے گا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھا یہ رات کا قیام کیوں بتایا جا رہا ہے اور قرآن سے جوڑا کیوں جا رہا ہے قرآن کی تلاوت وہ بھی ترتیل کے ساتھ کیوں کہی جا رہی ان سنق علی کا قول تقینا بے شک اے نبی علیہ السلام ہم آپ قریب ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں اس سے ایک مراد نزول قرآن کا مزید معاملہ بھی اور پھر اس نزور قرآن کے ساتھ اس وہی اور اس پیغام اور اس تعلیم کی جو بات آگے پہنچانی ہے. یہ جو بھاری ذمہ داری آنے والی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اسٹرینتھ چاہیے قوت چاہیے وہ کہاں سے ملے گی وہ قیام ال سے جس میں قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے اناشیت الید اشد او اقویلا بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو روندنے والا ہے روندنے سے مراد و کا تصور نہیں اس کو کنٹرول کرنا نیند کو توڑ کر آدمی کھڑا ہو تو نفس کی مخالفت ہوگی یہ صحیح سے مخالفت نفس ہوگی اور اقوام اور یہ زیادہ درست ہے الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی دن میں تو آدمی نماز ادا کرتا ہے کچھ آفس کے معاملات کچھ ادھر کے معاملات کچھ ادھر کے معاملات رات کی تنہائی میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ اللہ کے ساتھ ٹھیک بات نکلتی ہے زبان سے بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے لئے دن میں تو طویل مشغولیت کا معاملہ اور دن میں مشغولیت ہے حضور کی کیا تھی جی آغاز وحی کے بعد اللہ ہی کا دین اللہ ہی کی دین کی دعوت دن میں یہ ہے مشغولیت حضور کی ذہن میں رکھئے تو حضور کو بھی کہا جا کہ نہیں آپ بھی رات میں کھڑے ہوں ہماری دن کی کیا, کیا مصروفیات ہے اندازہ کر لے تو ہمارے راہ کا قیام کا معاملہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے ربی کا وتہ تب تیلا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور ہر ایک سے کٹ کر اس ایک کی طرف متوجہ ہو جائیے یہ تبتل کٹنے سے مدا دنیا چھوڑنی نہیں لیکن کیا ہے مقصود اول مقصود کے ساتھ ہو اس کو راضی کرنا تو ہر ایک سے کٹ کر اس کی طریق اس کی طرف رجوع کرنے والے متوجہ کرنے والے ہو جائیے رب المشرق بل وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتح وکیلا ہو وکیل آپ اسی کو وکیل یعنی کار ساز بنائیے کل نفی نقصان کا مالک اسی کو مانیے آلہ مایا کو لون اور اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ ہی کہتے ہیں اس پہ صبر کیجیے وہ پورا مکی دور میں رکھیے جھوٹا کہتے تھے معاد اللہ جادوگر کہتے تھے معاد اللہ شاعر کہتے تھے معاد اللہ مجنون کہتے تھے معاد اللہ مکربہ میں تلقین وہ ہجرہم حجن جمیلا اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ, کنارہ کشی اختیار کیجیے ان کی بد کلامی کے جواب اچھائی سے دیجیے انیدگی اختیار کر لیجیے کنارہ کشی اختیار کیجیے سب کو جھیلیے یہ دس آیات میں قرب الہی کے حوالے سے دعوت دین کی محنت کے حوالے سے بہت اہم ہدایات عطا ہو گئی اب مجرمین کے کلام وزبری اور اے نبی علیہ السلام مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے براد اللہ کہتا ہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے ان نہ ان انکال وجہ بے ہمارے یہاں عذاب ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ اور کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے اور ہے جو کہ دردناک ہے یوم ترجل اور جی بھالو وہ کھانا تل جس زمین پہاڑ کاپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزا ہو کر ریت کے توده ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم اے لوگوں بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول کو جو تم پر گواہی دینے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم كما ارسلنا الى فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا یعنی موسی علیہ السلام فعصى فرعون الرسول فاخذه اخذا وبینا سیرون نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ہم نے اس سرون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا اگلی آیت تو ہلا دینے والی ایک بات ہے فَكَيْفَتَ تَقُونَ ان کا فرق یوم اشیبا اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا بچوں کو بوڑھا کر دے گا کیا مطلب اس وقت اگر کسی بچے کی ولادت ہو تو قیامت کی ہولنا کی ایسی ہوگی بوڑا ہو جائے گا تم نے اگر کفر کیا تم کیسے بچو گے اس دن سے جو بچوں کو بھی بوڑا کر دے گا اللہ اس دن کی ذلت رسوائی اور کی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اسما فرم بھی اس سے آسمان پھٹ جائے گا خان ادھوم فولا اس اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے ان نہاد ترکی رات بے شکی قرآن تو نصیحت ہے پمن شاہ اتہ خدا اور بھی بس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستے کو اگلی آیت جیسا کہ میں نرس کیا اگلا ایک رکو وہ ایک ہی آئے آیت ہے،, آیت ہے اور تمامی یہ فرماتے تماماتے نبی علیت السلام آپ کا رب خوب آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کی خرید قیام کرتے ہیں کبھی آپ کبھی رات کا ایک تہائی حصہ اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام اللیل میں مصروف رہتی صحابہ کی جماعت واللہ يقدر اللیل اور اللہ اور اللہ ہے۔ علیم اللہ تخصو علیکم اللہ کے علم میں ہے کہ تم ہرگس نبھا نہ سکو گے بھاری معاملہ تھا اور آپ کے علم کے اول اول تین نمازیں کون سی فرض ہوئی تھی فجر اثر اور قیام الراج کے شب پانچ نمازوں کی فرضیت کا معاملہ خطاب علیکم تو اللہ نے دوپہر نظر کرم فرمائی فخرومات تیسر من القرآن تو قرآن کریم میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو چلو بھائی جو تمہارے بس میں دو رکت چار رکت آٹھ رکت آدھا گھنٹہ قیام پندرہ منٹ بیس منٹ جو اللہ جو سہولت ہے تمہارے لیے یہ آسانی اللہ تعالی نے عطا فرما دی علیمان منکم مردہ اللہ کے علم تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے وہ آخر اور کوئی اور ہوں گے جو روزی جو زمین میں سفر کریں گے یا من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنے میں یعنی روزی کا معاملہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ اور ہوں گے جو اللہ کے نام میں قطال بھی کریں گے یہ مصروفیات تو ہیں بیمار آدمی تو ویسے مجبور معاش کی مصروفی بھی اہم مصروفیت ہے حلال کا معنی بھی ایک فریضہ ہے اور قتال فی سبھی اللہ کا تقاضہ بھی یہ وہ مصروفیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ اور کچھ آرام کی حاجت اور ضرورت بھی ہوگی فخر اُماتر من بس اس میں سے جس قدر ممکن ہو جائے پڑھ لیا کرو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسانی عطا فرمائی البتہ سورت کے آغاز میں کیا تھا وہ جو بھاری ذمہ داری آ رہی ہے اس کے ادا کرنے کے لیے تو رات کو کھڑا ہونا چاہیے تو جو دین کا دین کی دعوت کا دین کی تبلیغ کا دین کے غلبے کے جد وجہد کے کام کرنے والے ان کو تو اس معاملے میں کم نہیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفین عطا فرمائے واقعی مسلاد اباتا اور نماز قائم کرو زکاط ادا کرو اللہ قرآن حسن اور اللہ تعالی کو قرض حسن دو سورت البقرہ میں بھی پڑھ چکے اور سور حدیث میں بھی آیا وہ مال جو راہ خدا میں اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے اکثر وہ قرض حسن قرار پاتا ہے مما تو قدم تجید اور تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے ہوا خیرن وہ بہتر بھی بھوگا اس کا اجر وہ اور اس کا اجر اجرا اور اجر میں عظیم ترین بھی اس کو پاؤ گے یعنی جو تم محنت کر رہے ہو وہ رائے نہیں جائے گی اخلاص کے ساتھ جو محنت کرو گے جو خرچ کرو گے جو وقت اللہ کے لیے لگاؤ گے جو مال اللہ کے لیے کھپاؤ گے اللہ کے ہاں پاؤ گے بہتر اجر اور عظیم اجر و سگو اللہ سے بخش مانگو ان اللہ غفور وحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے